باب القسامة واذا وجد القتيل في محل لا يعلم من قتله استحلف 50 رجلا منهم يتحيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فاذا حلف قضي على اهل المحله بالديه ولا يستحلف وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْجِنَایَةِ قصامت بھئی بھئی یاد رکھئے اگر کوئی مقتول کسی محلے میں یا کسی گھر میں پایا گیا کسی نے اسے قتل کر دیا ہے کسی محلے میں ملا کسی گھر میں ملا قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تو شرعن پھر اس محلے والوں پر یا اس گھر والوں کو پچاس قسمیں کھانا ہوں گی بھائی کتنی قسمیں جا. یعنی پچاس افراد ان میں سے قسمیں کھائیں گے بھائی اور اگر پچاس افراد پورے نہیں ہوتے تو پھر قسم دوبارہ لی جائے گی یہاں تک کہ پچاس قسمیں پوری ہو جائیں تو ان پچاس قسموں کا فائدہ یہ ہوا کہ یا تو اس سے قاتل کا پتہ لگ جائے گا یا اہل محلہ سے دفع قصاص ہو جائے گا قصاص ان سے ہٹ جائے گا البتہ دیت, دیت دینا پڑے گی جو ان سے تین سال کے عرصے میں وصول کی جائے گی یہ کیا کہلاتا ہے قسامت یہ جو پچاس قسموں کھانے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قسامت, قسامت کہتے ہیں تو یاد رکھیے یا قسامت کا لفظ آیا یہاں تو قسامت یا تو اسم ہے بمانے قسم کے قسامت یا تو اسم ہے بمانے قسم کے یا یہ مستر ہے یعنی قسم کھانا قسم کھانا قسامت یا تو اسم ہے بمانہ قسم کے یا یہ مستر ہے یعنی کہ قسم کھانا لیکن یاد رکھیے یہاں قسامت سے مراد وہ جماعت ہے جو قسم کھائے بھئی یہاں قسامت سے مراد وہ جماعت ہے جو قسم کھائے تو پچاس قسمیں کھانا پڑیں گی پچاس افراد کو اور اس کا فائدہ میں نے بتلایا آپ کو بھئی یا تو اس سے قاتل کا پتہ لگ جائے گا یا پھر اہل محلہ سے دفع قصاص ہو جائے گا قصاص ان سے ہٹ جائے گا البتہ دیت دینا پڑے گی اور یاد رکھیے اگر کوئی انکار کر دیتے ہیں ان میں سے قسم اٹھانے سے تو اسے جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ قسم کھا لے یا قاتل کا پتہ بتلا دے بھائی بات سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ عیدا جدید محلۃ اللہ علم اور جب پایا جائے کوئی مقتول قطع مقتول کے ہے بھائی جب پایا جائے کوئی مقتول فی محلت کسی محل کسی محلہ میں لا علم قطل معلوم نہ ہو من وہ شخص قطع جس نے اسے قتل کیا اس شخص کا یعنی پتہ نہیں ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے بھائی قم سون اور جلن تو قسم لی جائے گی پچاس آدمیوں سے مین ان میں سے اس محلے کے جی اس محلے میں رہنے والے میں سے پچاس آدمیوں سے قسم لی جائے گی بھئی کون پچاس آدمی قسم اٹھائیں گے ان میں سے کہتے ہیں یہ تاخی رحم الولی ان کو کون منتخب کرے گا ولی بھئی جو مقتول ولی ہے وہ ان کو منتخب کرے گا اور ان سے قسم لی جائے گی یہ قسم مولانا له قاتل <تصفيق> کہ وی اللہ کی قسم ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں بھائی نہ ہم نے اسے قتل کیا اور نہ ہم اس کے قاتل کو جان یعنی ہر ایک اپنے اپنے بارے میں صاحب قدوری نے تو جمع کا سیگا ذکر کر دیا ان سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہر ایک اپنے اپنے بارے میں قسم اٹھائے گا کہ واللہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ میں اس کے قاتل کے بارے میں جانتا ہوں بھائی کہ اسے کس نے قتل کیا ہے فیضا جب وہ قسم اٹھا لے خزیا محل دیا تو فیصلہ کر دیا جائے گا محلے والوں پر دیت کا دیت پھر بھی آئے گی والا نا اہل محلہ پر اس لیے کہ ان کی طرف سے کوتا ہی پائی گئی ہے بھائی ان کے علاقے میں ایک شخص مقتول ملا ہے اس محلے والوں پر ضروری تھا اس کی حفاظت کرنا اور اس کی مدد کرنا اور انہوں نے اس کی مدد نہیں کی حفاظت نہیں کی اور وہاں اسے قتل کر دیا گیا تو اب اس کوتاہی کی وجہ سے ان کو کیا ادا کرنا پڑے گی دیت ادا کرنا پڑے گی ولا, وَلَا جنا حلق بھئی یاد رکھیے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مقتول کے ورثہ کسی کے بارے میں قسم اٹھا لیتے ہیں اس محلے والوں میں سے کہ قسم اٹھا کر کہیں کہ ہمارے ہم مقتول کو اس شخص نے قتل کیا ہے تو یاد رکھیے پچاس آدمی جب اس کے وارثوں میں سے قسم اٹھا لیں گے تو پھر خساس آئے گا سر کیا آئے گا دلوقتي. اس شخص کو خساس میں قتل کیا جائے گا یا اس جماعت کو جس کی طرف وہ جس کے بارے میں قسم اٹھائی ہے اس پوری جماعت کو کیا کیا جائے گا یہ کون فرماتے ہیں کس کا مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ کا وہ فرماتے ہیں اگر مقتول کے ورثہ میں سے پچاس افراد قسم اٹھا لیں یا پچاس قسمیں پوری کر لی جائیں تو پھر اس صورت میں قصاص آئے گا بھائی خساس آئے گا لیکن ہمارے نزدیک نہیں بھائی مقتول کے ورثا جو ہیں وہ مدعی ہیں بھائی انہوں نے دعویٰ کیا ان محلے والوں پر بھائی تو مدعی پر قسم نہیں آیا کرتی مدعی کے ذمہ بینا ہوتی ہے کیونکہ حدیث آپ بڑھ چکے ہیں علی المدعی والیمین البینہ تو بینا مدعی پر آیا کرتی ہے اور منکر پر قسم آیا کرتی ہے تو یہاں منکر اہل محلہ ہیں تو قسم صرف ان پر آئے گی مقتول کے ولی یا اس کے وارثوں پر قسم نہیں آئے گی بھائی تو کہتے ہیں ولاحلف الولی قسم نہیں لی جائے گی اس مقتول کے ولی سے ولا علیہ بل اور نہ اس پر فیصلہ کیا جائے گا جنایت کا و ان حالفا اگرچہ وہ قسم اٹھا لے یہ ان وصلیہ ہے مولانا اس کا ترجمہ اگرچہ سے کر دیں اگرچہ وہ قسم اٹھا لے ان اباب خوبیسا تا یا خلیفہ اور اگر ان میں سے کسی ایک نے انکار کیا قسم خانے سے تو اسے قید کیا جائے گا تا یا خلیفہ یہاں تک کہ وہ کیا کر لے قسم اٹھا لے یا قاتل کا بتلا دے یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لے وہ علم یقم الحل المحلتی قریران وال ایمان لفظ آیا ایک ہے ایمان بھائی ایمان اور ایک ہے ایمان بھائی الف کے فتحے کے ساتھ بھائی یاد رکھیے ایمان جمع ہے یمین کی سمجھ میں یمین قسم کو کہتے ہیں اور اگر پورے نہ ہو محلے والے تو قررت المان والے تو مقرر قسمیں ان پر ان پر آئیں گی یعنی وہ مقرر قسمیں کھائیں گے تکرار کیا جائے گا قسموں کا حسا یتیم مقم سین یمینا یہاں تک کہ پوری کر دیں پچاس قسمیں بھائی حتا یوتیم مقم سین یمینا یہاں تک کہ وہ پچاس قسمیں پوری کر دیں اس لیے کہ یہ سنت طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے اور سنت سے جب پچاس قسمیں ثابت ہیں تو ان قسموں کو پورا کیا جائے گا اب پچاس آدمی تو نہیں پورے ہو رہے محلے والے تو پھر انہی میں سے بات سے کیا کر لی جائے گی دوبارہ قسم لے لی جائے گی تو اس طرح پچاس قسمیں پوری ہو جائیں گی سنت پر عمل ہوگا بھائی ولاد کل فل قسمت سبھی مجنون ہوں والا مراط ہوں والا ابدن اور داخل نہیں ہوں گے قسامت کے اندر بچہ بچہ داخل نہیں ہوگا ولا مجنون اور مجنون بھی نہیں ولا مراۃن عورت بھی نہیں ولا عبد اور اور نہ غلام داخل ہوگا بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ قسامت ان لوگوں پر ہے جو مدد کر سکتے تھے یہ لوگ مدد اہل نصرت میں سے نہیں ہیں بھائی یہ کسی کے مددگار نہیں ہو سکتے تو کوتا محلے والوں نے کی مردوں نے جو کہ وہ مدد کر سکتے تھے انہوں نے کوتا ہی کی بھائی تم لاسارا بیلا قسام دیا اور اگر کوئی ایسی میت پائی گئی لا آسارا بی کہ اس پر کوئی علامت نہیں کوئی نشان نہیں بھئی ایک شخص محلے میں مرا ہوا پڑا ملا لیکن نہ اس کے جسم پر اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہے کہ جس سے پتا چلے اسے کسی نے قتل کیا ہے تو پھر اس صورت میں قسامت بھی نہیں ہوگی اور ان محلے والوں پر دیت بھی کیونکہ علامت کا نہ ہونا بتلا رہا ہے کہ اپنی تبئی موت مرا ہے اگر کسی نے قتل کیا ہوتا تو اس کے جسم پر ضرور کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے کل کا انکان یسیل انفی او دوبری ہی او فمی اور اسی طرح ہے حکم یعنی قسامت بھی نہیں اور دیت بھی نہیں کب انکان دم یسیل و من انفی اگر خون بہ رہا تھا من ان اس میت کی ناک سے او دوبری ہی یا اس کے پکانے کے مقام سے او فمی یا اس کے منہ سے بئی اگر ان تین مقامات سے خون بہ رہا تھا تو پھر بھی قسامت بھی نہیں ہے اور دیت بھی نہیں بھئی کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں قسامت یہ دیت وجہ یہ کہ ان مقامات سے خون بیماری کی وجہ سے بھی نکل آتا ہے بھئی تو ہو سکتا ہے کسی مرض کی وجہ سے یہ خون نکلا ہو تو اسے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اس کو ضرب وغیرہ لگائی ہے ف انکان یا خروج مین آئی نہیں او اردو نہیں فہو اور اگر وہ خون نکلا تھا اس کی آنکھوں سے یا اس کے کانوں سے ف ہوا فطیلون تو وہ مقصول ہے ہاں آنکھوں سے یا کانوں سے خون کا نکلنا یہ علامت ہے کہ کسی نے اسے ضرب شدید لگائی ہے اس سے کہ آنکھوں اور کانوں سے ویسے خون نہیں نکلتا کب نکلتا ہے جب ضرب کوئی لگی ہو گئی تو ف ہوا فطیلون پھر اس صورت میں یہ مقصول ہے وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ عَلَىٰ تَابَتِينَ يَسُوقُهَا رَجُلٌ فَسْدِيَتُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ تُونَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بھئی ایک آدمی ایک سواری کو لے کر جا رہا ہے اس کو ہانک رہا ہے اور اس پر کوئی شخص مرہ مقتول پایا گیا تو آپ دیت کیا جس محلے سے گزر رہا ہے محلے والوں پر آئے گی کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں سواری پر ہے تو آپ اس جو سواری کو ہانکنے والا آدمی ہے دیت اس کی عاقلہ پر آئے گی محلے والوں پر نہیں آئے گی کوئی مقتول کسی ایسی سواری پر جسے کوئی شخص ہانک رہا تھا تو دیت اسی ہانکنے والے کی عاقلہ پر ہے دون اہل محلتی نہ محلے والوں پر انجلقی لخی داری انسان فل قسامت اور اگر پایا گیا مقول کسی انسان کے گھر میں فل قسامت ہی تو قسامت اسی پر ہے بھائی اس شخص پر کیا ہے اس پر قسمیں ہیں وہ بیت والا ہی اور دیت آئے گی اسی شخص کی عاقلہ پر محلے والوں پر نہیں بھائی یہ دار جس شخص کا ہے اسی پر قسامت اور اسی کے پر بیت آئے گی ولاقلسکان فل قسمت اب حنیفت رحم اللہ سکان بھائی رہائشی رہائشی سکونت اختیار کرنے والے اور ملا جمع ہے مالک کی بھائی ایک محلہ ہے وہاں کچھ مالکین رہتے ہیں اور کچھ کرایے دار رہتے ہیں بھائی رہائشی ویسے لوگ ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں قسامت مالکوں پر آئے گی وہ جو کرایے دار وغیرہ ہیں رہائشی لوگ ہیں ان پر نہیں وجہ اس علاقے کی میں لوگوں کی حفاظت اور ان کی نصرت کرنا وہ مالکوں کا کام ہوتا ہے وہ حفاظت کرتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور کرایے دار کا تو آج یہاں ہے کل وہاں ہے وہ ان پر مدد لازم نہیں تو قرائے دار جو ہیں وہ ان پر قسامت نہیں آئے گی تو کہتے ہیں والایت قل السکان فی القسامت جو رہائشی ہیں وہ قسامت میں داخل نہیں ہوں گے معلم اللہ تھی مالکوں کے ساتھ رہندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْخُدْتَتِ دُونَ الْمُشْتَرِينَ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِد اور یہ اہل خطہ یا اہل خطہ خطہ پڑھیں تو خطہ کہتے ہیں زمین کے حصے کو اور خطہ پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے بھائی اس کو خطہ پڑھا جائے بھائی خطہ تن کہتے ہیں علامت کو بھائی علامت تو اہل خطہ سے مراد قدیم مالک ہیں ہمارا نا قدیم مالکین جن کو اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد خلیفہ نے زمین ان میں تقسیم کر دی تھی علامتیں لگا دی تھی بھائی زمین پر کہ یہ ساری زمین تم لوگوں کی ہو گئی تو وہ اہل خطہ ہوئے یعنی قدیم مالکین ہوئے بھائی سمجھ میں آیا بھائی امام صاحب فرماتے ہیں یہ اہل خطہ پر ہے زون المشترینہ خریداروں پر بھائی کچھ وہ قدیم مالکین ہیں کچھ نئے آئے انہوں نے ان سے زمینوں کو خرید لیا تو کیا خریداروں پر بھی ہے یا نہیں کہتے نہیں بھائی خریداروں پر نہیں ہے بلکہ قدیم مالکین ہیں چاہے ان میں سے کوئی ایک ہی صرف زندہ ہو پھر بھی اسی پر آئے گی بھائی سمجھ میں جب کہ صاحب فرماتے نہیں سب پر آئے گی چاہے قدیم مالک ہوں چاہے خریدار ہوں تو کہتے ہیں وہی اعلیٰ اہل القطہ دون المشترینہ اور یہ قسامت جو ہے اہل خطہ پر ہے یعنی وہ جو قدیم مالکین ہیں جنہیں خلیفہ نے فتح کے بعد سب سے پہلے زمین دی تھی ان پر ہے قسامت دون المشترینہ نہ کہ خریداروں پر ولا بقی واحد اگرچہ ان میں سے ایک ہی باقی کیوں نہ ہو اگرچہ ان میں سے ایک ہی باقی ہو اس پر ہے وہ قطیل فی صفین فلقسامت والا منفی ہا مین رقا بول ملاحین اور اگر پایا گیا کوئی مقتول فی صفین کسی کشتی کے اندر کشتی میں مقتول ملا فلقسامت والا منفی ہا تو قسامت ان لوگوں پر ہے جو فیح ایفی سفین جو اس کشتی میں تھے بھائی مینرقا بل ملاحین سواروں میں سے اور ملاحوں میں سے سوار اور ملاح بھائی صرف یہاں مالکوں پر نہیں بلکہ جو سواریاں تھیں ان پر بھی قسامت آئے گی بھائی تو سوار ہو یا ملاح ہیں جو چلانے والے ہیں سب پر بھائی وہی مسجد محلت انفل قسامت اللہ اہلی بھائی کسی محلے کی مسجد کے اندر کوئی شخص مقتول ملا بھائی تو یاد رکھیے پھر ان اس محلے والوں پر قسامت آئے گی بھائی سامع ہے کیونکہ وہ مسجد کے حقدار ہیں تو انہی پر قسامت آئے گی وہ این وجدا فی مسجد محلتین اور اگر پایا گیا مقتول کسی محلے کی مسجد میں فالقصامت علی اہلھا تو قصامت ان محلے والوں پر ہے وہ این وجدا فی الجامع والشارع الاعظم فلا قصامت فی والدیت علی بیت المال بے ایک آدمی شاہراہ اعظم پر پایا گیا بھائی شاہراہ پر بڑی سڑک پر بھائی سمجھنا جن یوں کہ مین روڈ پر بھائی اب مین روڈ پر یہ تو کسی خاص لوگوں سے متعلق نہیں ہوتی یہاں سے تو ہر ایک گزرتا ہے تو پھر یہاں قسامت نہیں آئے گی پہلے تو محلہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی علاقہ تھا ان سے قسم لے لی گئی تھی لیکن اب تو یہاں کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ ہم کیا کہیں یہ سڑک کے ساتھ ان کا تعلق ہے یہاں تو ہر ایک اس پر سے گزرتا ہے تو لے اور اسی طرح اگر جامع مسجد بڑی مسجد تھی بھائی سمجھ میں آیا بھائی وہاں مقتول ملا تو اس کے اندر بھی قسامت بھی نہیں ہے اور دیت بھی نہیں تو کہتے ہیں وَإِن وَجِدَ فِي الْجَامِعِ وَالشَّارِعِ وہ دیت والا بیت المال اور اگر پایا گیا مقتول جامع مسجد میں یعنی بڑی مسجد میں وہ شاہ اور شاہراہ پر بڑی سڑک پر فلاں قسامت ہی تو اس کے اندر قسامت نہیں ہے وہ دیت والا بیت المال اور دیت بیت المال پر ہوگی مارانا اب بیت المال سے کیا کیا جائے گی کیا کی جائے گی دیت ادا کی جائے گی جدف بری عمارتر اس کو بریا پڑھنا بھائی میں نے پہلے بھی بتلایا تھا بریہ راہ کی, را کی تخفیف ہے بغیر شد کے تو اس کا معنی ہوتے ہیں مخلوق اور راہ مشدد ہو بریا تو اس کا معنی ہے جنگل کے بھائی برون اس سے برون سے ہے مارانا برون خشکی کو کہتے ہیں بریون خشکی کی طرف جو منسوخ ہو وہ ہی وہ جدا فی بریت لیس بقربھا عمارت فہو حاضر اور اگر مقتول پایا گیا فی بریتن کسی جنگل کے اندر کسی ایسے جنگل میں لیس بقربھا عمارتن کہ اس کے قریب اب کوئی آبادی نہ ہو عمارت کہتے ہیں آبادی کو ملانا سمجھ میں آیا بھائی عمارت آبادی کی اس کے قریب کوئی آبادی نہیں ہے فہو حاضر تو اس کا خون ضائع ہے رائے گاں گیا بھائی رائے بھائی کسی شخص کے خون کی وجہ سے نہ تو خاص آئے اور نہ دیت آئے تو کہتے ہیں خلا کا خون رائے گا گیا ضائع گیا یعنی نہ اس کی وجہ سے خیساس آیا اور نہ دیت آئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے اگر کوئی مقتول کسی جنگل میں ایسے جنگل میں پایا گیا جس کے قریب کوئی آبادی نہیں ہے فہ ہوا حاضروں کو وہ خون رائے گاں ہے بھائی لیکن یہ یاد رکھیے اگر ایسے جنگل میں پایا گیا جو مسلمانوں کی ملکیت ہے یا مسلمانوں کے لیے مباح ہے وہاں سے لکڑی وغیرہ چیزیں لانا تو پھر اس صورت کے اندر بیت المال سے ادائیگی کی جائے گی بھائی وہ جین خریت آئی مقتول پایا گیا دو بستیوں کے درمیان بستی کے اندر نہیں بستی سے باہر ملا تو بستیوں کے درمیان بئی تو قسامت کس پر آئے گی تو کہتے ہیں جو بستی اس کے زیادہ قریب ہوئی اس کے رہنے والوں پر قسامت ہوگی تو کہتے ہیں وہ چیز نہ قریت اور اگر مقتول پایا گیا دو بستیوں کے بیچ کا نالا اقربی ہی تو جو بستی اس کے زیادہ قریب ہے ان دو بستیوں میں سے اس پر قسامت وہ ام و جدف وقطی الراتی وہراتی اور اگر مقتول پایا گیا فرات دریا کے وسط میں دریا فرات مشہور دریا ہے مولانا ایراف کا لیکن یہاں سے وہی خاص دریا مراد نہیں ویسے کوئی بھی دریا ہو بڑی نہر ہو گئی اس کے وسط میں کوئی مقتول پایا گیا یمر بہا آپ کی کتابوں میں یمر بہا ہے یمر بہی ہونا چاہیے بہا نہیں بھائی یمر کی ضمیر ہونی چاہیے اس قتیل کو راجے ہے بھائی قتیل کو ان وہ جد وہ جد ہی وسطیل فوراتی اور اگر مقصول پایا گیا دریا فرات کے وسط میں یعنی کسی دریا کے وسط میں یمور بل ماؤ پانی اسے لے جا رہا تھا پانی اسے لے کر چل رہا تھا سمجھ میں آیا بھائی یموری ہل ماؤ کے پانی اسے لے کر چل رہا تھا ہوا ہدر تو اس کا خون کیا ہے رائے گا ہے بھائی نہ اس میں خاص ہے نہ دیت ہے انکان محتبی سن بشاف الا اخربل قرآم دالی کل مکان اور اگر وہ رکا ہوا تھا بھائی وہ جو مقتول کا جسم ہے وہ رکا ہوا تھا بشاق شاطئ کنارے کو کہتے ہیں بشاف کنارے کے ساتھ فہولہ اخرب القرآند مکانی تو وہ جو ہے کس پر ہے جو سب سے قریب بستی ہے اس جگہ سے جو قریب بستی ہے اس جگہ کے وانا سمجھ میں آیا اتنے پھاسے پر جہاں تک آواز دی جائے تو آواز پہنچ سکے بھائی تو یہ پہلی صورت کیا تھی پانی اسے لے کر چل رہا تھا مختول کو اور دوسری صورت کیا ہے کہ مقتول کنارے کے ساتھ ملا رکا ہوا ہے اور اگر کنارے کے ساتھ رکا نہیں ہوا کنارے کے ساتھ لیکن پانی اسے لے کر چل رہا ہے پھر اس کا حکم بھی وہی پہلے والے کے حکم کی طرح ہو جائے گا بھائی کہ خون رائے گاہ چلا گیا عَنْهُمْ بھائی ولی نے اہل محلہ میں سے کسی ایک معین شخص پر کیا کر دیا قتل کا دعویٰ کر دیا کہ اس نے قتل کیا ہے تو کیا باقی محلے والوں سے قسامت ساخت ہوگی یا ساخت نہیں ہوگی کہتے ہیں نہیں بھائی باقی محلے والوں سے قسامت ساخت نہیں کیوں نہیں ہوگی بھائی کہتے ہیں وجہ یہ کہ جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے تو اس نے جب ایک پر دعویٰ کیا تو جو محلے والوں پر قسامت آ رہی تھی اس کے منافی نہیں ہیں بھائی محلے والوں پر کیا رہی تھی قسامت آ رہی تھی تو اس نے بھی انہی میں سے ایک پر دعویٰ کر دیا تو یہ اس قسامت کے منافی نہیں کیونکہ قسامت بھی انہی پر آ رہی ہے اور اس نے دعویٰ بھی انہی میں سے ایک شخص پر کر دیا بھائی تو کہتے ہیں وہلتی اور اگر دعویٰ کر دیا ولی نے قتل کا کسی ایک پر محلے والوں میں سے بیائی کسی معین ایک پر والے محلے والوں میں سے کسی ایک معین شخص پر دعویٰ کر دیا لَمْ تَسْقُتِ الْقَسَامَتُ عَنْهُمْ تو ان سے قسامت ساقت نہیں ہوگی وَإِنِ تَعَىٰ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ لیکن اگر ولی نے کسی اور پر دعویٰ کر دیا ان اس محلے والوں کے علاوہ کسی اور معین آدمی پر کیا کر دیا قتل کا دعوی کر دیا تو اب ان محلے والوں پر قسامت نہیں اس نے جس پر دعویٰ کیا وہ ان کے علاوہ ہے تو گویا کہ اس نے مدائی نے ان کو کیا کر دیا ہے بری کر دیا جب دعویٰ غیر پر کیا تو ان کو کیا کر دیا بری کر دیا جبکہ پچھلے مسئلے میں انہی میں سے ایک فرد پر دعویٰ تھا لہذا ان کو بری نہیں کیا بھائی ولاقن ہوں اور اگر دعویٰ کیا کسی ایک پر ان کے علاوہ میں سے قطع عَنْهُمْ تو ان محلے والوں سے قسامت ثاقط ہو جائے گی قطل فلان قطل طلح قطل غیر فلان اچھا بھائی قسمیں لی جا رہی ہیں پچاس قسمیں ایک آدمی درمیان میں سے اس نے کہا بھائی ابھی قسم اس نے نہیں کھائی قسم کیا کھانی تھی کہ ولہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں اب اس نے قسم نہیں کھائی اس کی باری آئی تو کہنے لگا اس فلاں آدمی نے قتل کیا ہے کس نے قتل کیا ہے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ اس سے جو قسم لی جائے گی اس ایک کا استثنا کر کے قسم لی جائے گی اس سے اس ایک کو کیا کر دیں گے قسم سے بھئی اس نے تو یہ قسم تو باقی یہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ پلا نے قتل کیا ہے اب یہ تو یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اس کے قاتل کو نہیں جانتا میں اس کے قاتل کو نہیں جان تو اس ایک کو نکال کر باقیوں کی قسم اسے کھلوائیں گے کس طرح دیکھیے بھائی یہ کہے گا کہ دلہ ہی ماں قتل تو کہ واللہ میں نے قتل نہیں کیا ولا علن تلہ قاتل غیر قلع اور میں اس ایک کے علاوہ اس کے قاتل کو نہیں جانتا بھائی اس ایک جس کا میں نے ذکر کر دیا اس کے علاوہ میں کسی اور کو اس کا قاتل نہیں جانتا مجھے اتنا علم ہے کہ وہ قاتل ہے اور کسی کا پتہ نہیں بھائی سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وحید مستحلف قسم لینے والا مستحل مستحل جس قسم لی جائے وہ مستحلق اور اب قسم لے جسے لی گئی اس نے کہا قتل فلان ان کی اس کو فلان نے قتل کیا ہے اس کو خلیفہ تو اسے قسم لی جائے گی بالله ہی ماں قتل تو کے خدا کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا ولا عالم تو لو قاتل غیر فلانی اور نہ میں اس کا کوئی اس کے قاتل کو جانتا ہوں اس فلاں کے علاوہ اس کا استثنا کروا دیں گے بھائی ورنہ تو قسم درست نہیں بنے گی بھائی اس نے خود کا فلاں فاتل اور جب گواہی دی بھئی سورت مصرح بھئی مصرح بھئی جس محلے والوں پر قسامت آ رہی تھی جن کے اندر مقتول پایا گیا تھا انہی میں سے دو آدمی گواہی دیتے ہیں کہ اس کو فلاں آدمی نے قتل کیا کسی اور جو ان محلے والوں کے علاوہ ہے بھائی اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہ کی گواہی دی کہ اس نے اس مقتول کو اس نے قتل کیا ہے وہ قاتل ہے تو کیا ان کی گواہی قبول کی جائے گی یا قبول نہیں کی جائے گی امام صاحب فرماتے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی صاحبین فرماتے ہیں ان کی گواہی کیا کر لی جائے گی قبول ایمان صاحب فرماتے ہیں نہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وجہ یہ کہ یہ اس مقدمے کے اندر فریق بن چکے ہیں انہوں نے کوتاہی کی ان کے محلے کے اندر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ان پر مدد کرنا اور حفاظت کرنا ضروری تھا انہوں نے مدد نہیں کی حفاظت نہیں کی اب یہ فریق بن چکے ہیں ان پر دعویٰ ہو رہا ہے اور اب ان پر قسم اٹھا لیں گے تو پھر ان پر کیا آ جائے گی دیت آئے گی تو جب یہ فریق بن چکے ہیں تو اب یہ اور فریق کی گواہی آپ جانتے ہیں قابل قبول بھائی میں نے آپ پر مقدمہ کیا یا آپ نے میرے اوپر مقدمہ کیا تو ہماری گواہی قبول نہیں گواہ کیا ہونی یہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی شخص گواہی دے تو اس کی قبول ہوگی مقدمہ کرنے والا یا جس پر مقدمہ کیا جائے اس کی گواہی تو قابل قبول نہیں وہ تو خود فریق مخالف ہے تو یہاں پر یہ بھی فریق مخالف بن چکے ہیں ان پر قسامت آ رہی ہے اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں گواہی کے ذریعے گواہی دینا چاہتے ہیں کسی دوسرے کے خلاف تو یہ تو فریق مخالف بن چکے ہیں قسم بن چکے ہیں اور فریق مخالف کی گواہی قابل قبول نہیں اسی لیے کہا وحیدہ شہید مین اہل محلہ تھی اور جب گواہی دی دو آدمیوں نے اہل محلہ میں سے من غیرم ایک شخص پر جو ان کے علاوہ تھا یعنی ان محلے والوں کے علاوہ تھا اس کے خلاف گواہی دی نہو قطلح کے اس نے اس مقصول کو قتل کیا ہے لم تخبر شہادت تو ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کتاب المعاقل یاد رکھیے یہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے المعاقل الماخل جمقول مع پر ذما ہے ول ما اور ماقولہ دیت کا نام ہے معلا کس چیز کا نام ہے دیت تو معاقص جمع ہوئی ماقولہ کی اور معلا دیت کو کہتے ہیں لیکن اس باپ کے اندر دیت کا بیان نہیں ہوگا دیت کا بیان تو پہلے گزر چکا ہے ہاں اس میں اہل بیت کا بیان ہوگا کہ دیت کون دیں گے تو لہٰذا یہاں معاقل سے پہلے مضاف محسوف ہے اور اہل کا لفظ بھائی مضاف کیا ہے اہل تو اصل عبارت کیا ہوئی کتاب اہل المعاقل دیت والوں کی بیان میں ہے یہ کتاب دیت والوں کا بیان کی کتاب بھائی تو اس باب میں اس کتاب میں صاحب قزوری یہ بیان کریں گے بھائی ایک شخص نے غلطی سے قتل کیا تو اس پر بیت آئی بھائی اب بیت اس پر آئے گی اس کے قبیلے والوں پر آئے گی پوری تفصیل بیان کریں گے بھائی کہتے ہیں فی دیت جو ہے اور عمد میں ہے اور قتل خطا کے اندر دیت ہے وہ کل و جبتلتی اور ہر وہ دیت جو واجب ہوئی ہے نقص قتل کی وجہ سے وہ کس پر ہے اس کے عاقلہ پر ہے پڑھا یا نہیں ابھی تک آپ پڑھتے ہیں عاقلہ پر ہے میں نے کیا بتلایا تھا کیا مراد ہیں اس سے اس کے قوم والے قبیلے والے مراد ہیں تو کہتے ہیں ہر وہ دیت جو واضح ہوئی وہ نقش قتل کی وجہ سے وہ اس شخص اس قاتل کے عاقلہ پر ہے بھائی نقش قتل سے کے ذریعے احتراج کیا وہ دیت جو سلح کی وجہ سے آئے بھائی سلاح وغیرہ کی وجہ سے جو دیت آئے وہ قاتل ہی سے لی جائے گی اس کے عاقلہ سے نہیں لی جائے گی تو وہ ہر وہ جو واجب ہوئی وہ ہو نفس قتل کی وجہ سے العاقلہ اس کے عاقلہ پر ہے بھائی عاقلہ کون ہے کہتے ہیں والعاقلہ بل عقیلا دیوانی انکان القاتل من اہل دیوان عاقلہ وہ اہل دیوان ہیں دیوان رجسٹر کو کہتے ہیں بھائی رجسٹر قیلا جو ہیں وہ رجسٹر والے ہیں رجسٹر والے ہیں بھائی یاد رکھیے عقیلہ میں وہ افراد داخل ہوں گے جو اس شخص کے مددگار ہوتے ہیں بھائی ایک آدمی پر کوئی مسئلہ تکلیف پریشانی وغیرہ آتی ہے تو اس کے مددگار ہوتے ہیں یا مددگار نہیں ہوتے بھائی اور عموماً مددگار قوم قبیلے والے ہوا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہر ہر فرد کی مدد کرتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھائی جب مجاہدین جہاد کے لیے نکلتے تو یہ جو جتنے مجاہدین نکلتے لشکروں میں جو لوگ شامل ہوا کرتے تھے ان کے نام باقاعدہ رجسٹروں میں لکھے جاتے تھے بھائی اور پھر یہ لوگ یہ جو مجاہدین ہیں جو لشکر والے ہیں ان کو سال بھر میں بیت المال سے خرچہ دیا جاتا تھا سالانہ خرچہ بھائی سال میں ایک دفعہ عطیہ ان کو دیا جاتا تھا تو یہ جن کے نام رجسٹروں میں لکھے گئے یہ ہیں اہل دیوان بھائی دیوان کس کو کہتے ہیں رجسٹر کو تو یہ جن کے نام رجسٹروں میں لکھے گئے یہ اہل دیوان ہیں اور جب ایک جیسے دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں ایک پیشے والے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وکیلوں کو بھائی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو اسی طرح بھائی سا جب سارے مجاہدین تھے سارے لشکر والے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوئے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے تو لہذا یہ عاقلہ ہے اس کی تو آپ آق... اس رجسٹر والوں میں سے کوئی شخص کیا کرتا ہے قتل خطا کرتا ہے یا قتل شیبھے عمد کرتا ہے تو اس پر بیت آئے گی اور دیت اس کی عاقلہ پر آئے گی اور عاقلہ کون ہوتے ہیں اس کے مددگار اور مددگار کون ہے اس کے جن کے نام رجسٹروں میں درج ہیں جو اس کے ساتھ ہی ہیں سارے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو وہ سارے اس کے عاقلہ میں ہیں لہذا وہ سارے اب اس کے ساتھ شریک ہوں گے اس دیت کی ادائیگی کے اندر بھائی اور یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ بھائی زیادہ بوجھ, بوجھ پڑ جائے گا ہر ایک پر بھائی ابھی آگے بتلائیں گے صاحب قدوری دیت کی بڑی تھوڑی مقدار دینا پڑتی ہے تین سال میں دے گا اور تین سال کے اندر بھی تین درہم ہم دیں گے پورے وصول ہوں گے یا زیادہ زیادہ چار درہم ہم ہر آدمی سے تین سال کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے وصول کریں گے کیا پورے تین سال میں چار درہم کوئی زیادہ چیز ہے پورے سال میں گویا ایک درہم ہم یا ایک در اور اس کا ثلث بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں تو یہ بہت معمولی مقدار ہے بھائی تو کہتے ہیں والا تو احلود دیوانی اور عاقلہ جو ہیں وہ رجسٹر والے ہیں یعنی جن کے نام رجسٹر میں درج ہیں ان کا من قاتل دیوانی اگر قاتل کس میں سے ہو ان رجسٹر والوں میں سے ہو تو یو خذ من عقایا کی سال سے سینا لیا جائے گا ان کے عطایا میں سے یعنی جو ان کو سالانہ خرچہ بیت المال سے عطیہ ملتا ہے اس سے لیا جائے گا اس سے لی جائے گی دیت فی سالات سنینہ کتنے سالوں میں 3 سال کے اندر فین خر اجتل عطایا فی اقصر من ثلاث سنین او اقل اخذ منها بھئی اگر اتایا نکلے تین سال سے زیادہ میں یا کم کے اندر تو اس سے لے لی جائے گی بھئی باغات بیت المال میں مال کم ہوا تو آتیے میں تاخیر ہو گئی تو سال کے بعد خرچہ دینا مشکل ہوا تو پھر دو سال بعد دے دیا جاتا ہے تو مثلا دو سال بعد دے دیا پھر دو سال بعد دیا پھر دو سال بعد دیا،, دیا تو سال میں تو ایک مرتبہ آتیہ نکلتا تھا اور تین سال میں کتنے آتیے بنتے تھے تین آتیے اور ایک آتیے میں سے کتنی دیت نکل آتی تھی بھائی تین آتیوں میں سے پوری دیت نکالنی ہے تو ایک آتی میں کتنا وہ حصہ آ تیسرا حصہ ایک آتیے میں تیسرا حصہ آ تو ہر آتی میں سے تیسرا حصہ دیت کا لیا جائے گا اب تین آتیوں میں وہ دیت پوری کر لی جائے گی چاہے وہ آتیے ایک سال کے اندر ہی تین کیوں نہ مل جائے ایک سال میں تین آتیے مل گئے تو ہر ایک میں سے ایک ایک تہائی نکالتے جائیں گے تو کتنے تین آتیوں کے اندر ایک ہی سال کے اندر دیت کیا ہو جائے گی پوری اور اگر تین آتیے پانچ چھ سال میں ملے تو پانچ چھ سال میں کیا کر لیں گے ہر آتیے میں سے سلوس نکال کر چھ سال میں کیا کر لیں گے وہ ادائیگی کر دیں گے خراجل آتایا پس اگر نکلے وہ تین آتایا تین سال سے زیادہ میں یا تین سال سے کم میں تین سے زیادہ ہو جائیں تین آتایا یا تین سے پہلے یعنی ایک دو سال کے اندر ہی کتنے آتایا مل گئے تین آتایا مل گئے وہ خیزامین ہاتھ اس میں سے لے لیا جائے گا وہ ملم من دی وف عقلت ہو ہو اور وہ شخص جو اہل دیوان میں سے نہیں ہے جس کا نام رجسٹر میں نہیں فاقلت ہو قبیلت ہو تو اس کے عاقلہ اس کا قبیلہ ہے کیونکہ قبیلے والے اس کے مددگار ہوتے ہیں ہر معاملے میں اس کے ساتھ تعاون نصرت کرتے ہیں تو یہاں بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے تخصت علیہ صلا تقسیم کیا تقسیم کی جائے گی دیت ان پر تین سال میں وہ بھی کتنے عرصے میں ادائیگی کریں گے تین سال میں لا يزاد الواحد على دلواحد اربادر بڑھایا نہیں جائے گا کسی ایک کو بھی چار دراہیم پر یعنی چار دراہیم سے زیادہ کسی پر نہیں آئے گا زیادہ سے زیادہ کتنے دے گا چار دراہیم دے گا فی کل سانا ہر سال میں ہر سال میں کتنے لیں گے تین درہم یا زیادہ سے زیادہ چار درہم دین ہر سال میں تو ہر سال میں زیادہ سے زیادہ کتنے لیں گے چار دراہم اور روایت ہے لیکن اصح روایت صحیح قول جو امام محمد رحم اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ تین سال میں چار درہم سے زیادہ نہیں لیں گے صاحب قدوری کیا فرماتے ہیں ایک سال میں چار درہم سے زیادہ نہیں لیں گے وہ کہتے ہیں تین سال میں چار درہم سے زیادہ صاحب کی روایت لی جائے تو پھر سال، تین سال میں کتنے بن جاتے ہیں بارہ لیکن امام محمد راہ کے روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے تین سال میں چار معلوم ایک سال میں زیادہ سے زیادہ کتنا آئے گا ایک درہم اور سلو سے درہم آئے گا سمجھ میں آگے تو صحیح قول وہ ہے بھائی تو صاحب دو روایتیں روایت آپ کے سامنے آگے والا نا ایک کس نے ذکر کی ہے امام محمد رحم اللہ نے اپنی کتابوں میں اور ایک روایت کس نے ذکر کر دی صاحب قدوری نے کون سی روایت صح ہے امام محمد رحم اللہ کی روایت بھائی اچھا معلوم ہوا بھائی صاحب ہدایا نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ صاحب خدوری کی روایت اصح نہیں ہے بلکہ اصح کس کی روایت ہے امام محمد اسی طرح شرح وقایا وغیرہ اور دیگر کتابوں میں بھی علماء حضرات نے لکھا ہے بھائی کہ صاحب خدوری کی یہ روایت اصح نہیں بلکہ اصح قول کس کا ہے سلسلے میں امام محمد رحم اللہ کا بھائی لیکن جو اس وقت آپ کی کتاب میں عبارت کیا ہے لا لاحد یہ عبارت ہے کسی طرح ہے لیکن یہ جو عبارت ہے یہ تو درست ہے بھائی معلوم ہو یہ اور نسخہ ہے قدوری کا انہوں نے جو ذکر فرمایا وہ اور نسخہ یہ اس اس کا تو وہی قول ذکر کر رہا ہے جو امام محمد کا ہے آپ خود دیکھئے ذرا لا يزاد الواحد على اربعات دراہما کسی ایک پر بھی بڑھایا نہیں جائے گا کتنے سے چار درہم سے بڑھایا نہیں جائے گا بات ختم ہو گئی اگلا جملہ ہے فِي كُلِّ سَنَةٍ دِرْہَمُوا وَدَانِقَانِ ہر سال میں ایک درہم اور دو دانک ہوں گے یاد دانق درہم, درہم کا چھٹا حصہ ہے صدو سے درہم کو کیا کہتے ہیں دانخ تو دو سوس ہوئے یہ کیا بن گیا سلوس بن گیا دیکھو مثلا درہم چھ روپے کا فرض کرو تو ایک دانک کتنا ہوا درہم میں چھ روپے ہوتے ہیں فرض کرو اور دانک کتنا کتنا حصہ ہے درہم کا چھٹا حصہ تو دان کتنے دانک میں کتنے روپے آئے ایک روپیہ تو دو دانک میں کتنے روپے ہوں گے دو روپے اور دو روپے چھ روپے کا کتنا ہے تیسرا حصہ وہی بات کر رہے ہیں بھائی تو ایک فی کل حصہ نہ تین دیر ہم دان ہر سال میں کتنے آئیں گے ایک درہم اور سولو سے دو دانے سولو سے درہم ہم وہ یون اور اس سے کم کیا جائے گا یعنی کم ہوا تو کم آ جائے گا لیکن اس سے زیادہ نہیں کریں گے تو امام محمد رحم اللہ بھی تو یہی فرما رہے تھے یہ ایک سال میں ایک درہم اور سلو سے درہم آئے گا ہاں اس عبارت میں سے درہم و دان اس کو نکال دو اب مولانا صاحب قدوری کا قول الگ ہوا امام محمد کا قول الگ ہوا جو دیگر کتابوں والوں نے ذکر کیا اب عبارت یوں بن گئی درہم و ہم اس کو آپ نے ختم کر دیا عبارت کیا بن گئی لاحد لا اب وہ ترجمہ دیکھیے کیسے ترجمہ ہوتا ہے بڑھایا نہیں جائے گا کسی ایک پر بھی چار دراہیم سے فی کل سنت ہر سال میں کسی بھی شخص پر ایک سال کے اندر چار تراہیم سے نہیں بڑھائیں گے تو چار دراہی ایک سال میں ہوئے تو تین سال میں کتنے بن گئے بارہ, بارہ بن گئے تو یہ آآ غیر آآ کیا ہوئی غیر عرصہ روایت بھی بھائی سمجھ میں آئی عبارت بھائی تو اگر یہ جو ہماری کتابوں میں درج ہے یا عبارت لی جائے پھر تو بات درست بن جاتی ہے پھر کل لسن تین خانی ہر سال میں کتنا ہے ایک درہم ہے اور سلو سے یہ تو امام محمد رم اللہ ہی قول ہو گیا بھائی تو کہتے ہیں اربا دراہیم اب بڑھایا نہیں جائے گا کسی ایک کو بھی چار دراہیم پر کی کل تین در ہمانی ہر سال کے اندر ایک در ہے اور دو دان ہے ویون قسمہ اور اسے کم کیا جائے گا اگر کم بنا تقسیم ہو کر ہر ایک پر اس سے بھی کم آ رہا ہے تو کم کر دیں گے قبیل بھائی امام محمد رحم کے خوف سے کیا معلوم ہوا کہ ایک شخص پر تین سال میں زیادہ سے زیادہ کتنا آئے گا چار دیر ہم چار سے نہیں بڑھائیں گے ہاں کم ہوئے تو کم کر دیں گے لیکن اگر قبیلے والے افراد تھوڑے تھے ان پہ اگر ہم جب ہم نے تقسیم کیا تو ہر ایک پر تین سال میں چار چار دیر نہیں آتے بلکہ زیادہ آتے ہیں جب افراد تھوڑے ہیں تو پیسے ہر ایک بار زیادہ ہے پھر کیا کریں گے کہتے پھر اس کا جو اور قریبی قبیلہ ہے نسب کے اندر اس کو بھی ساتھ ملا لیں گے کیا کریں گے وہ اس کو بھی ساتھ ملاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہر ایک پر کتنا ہو جائے زیادہ سے زیادہ چار درہم ہو جائے تین سال کے اندر سورج سمجھ میں آ گئے کہتےلۃ الز علی کا اگر گنجائش نہ ہوئی قبیلے میں اس کی ظلم تو ملایا جائے گا ان کی طرف جو ان کے زیادہ قریبی قبیلے ہیں جو ان کے زیادہ قریبی قبیلے ہیں نصب کے اعتبار سے ویخل قاتل و مال عاقل اور قاتل بھی داخل ہوگا عاقلہ کے ساتھ بھائی یعنی جی صرف قبیلے والوں سے نہیں وصول کریں گے جتنا حصہ ایک ایک آدمی پر آتا ہے اتنا حصہ قاتل پر بھی آئے گا یعنی اس کو بھی تین سال میں زیادہ سے زیادہ اس کو کتنے ادا کرنے پڑیں گے شار درہم ہم تو کہتے ہیں قاتل و مقیلہ تھی اور داخل ہو جائے گا قاتل بھی عاقلہ کے ساتھ فیقون فیما کام تو وہ قاتل فیقون تو وہ قاتل ہوگا فی ما اس چیز کے اندر یو ادی جو وہ ادا کر رہا ہے کا ان آقلہ میں سے کسی ایک شخص کی طرح ادائیگی میں قاتل بھی آقلہ کے کسی ایک شخص کی طرح ہوگا عاکلہ کے کسی ایک شخص پر جیسے جتنا مال آتا تھا قاتل بھی انہی میں سے ایک شخص کی طرح ہے اس پر بھی اتنا ہی مال آئے گا ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی ہوگا وہ قاتل فیما اس مال کے اندر جو وہ ادا کر رہا ہے وہ مال جو وہ ادا کر رہا ہے اس میں قاتل ہوگا قا ان آقلہ میں سے کسی ایک فرد کی طرح انہی کی طرح اتنا ہی مال ادا کرے گا وہتقبی مولاح بھائی ایک آدمی ہے اس کو کسی دوسرے نے آزاد کیا تھا یہ محتق ہے بھائی اور اس محتق کی ولا کس کو کرتی ہے معتق کو ملا کرتی ہے تو اگر یہ معتق کو جنایت کر لیتا ہے اس کی دیت کس پر آئے گی جی اس کے آقا کے قبیلے پر گی اس کے آقا کے قبیلے پر آئے گی کیونکہ اس کا مولا ہے آقا ہے وہ آقیت متقبی تو مولا ہو اور معتق جو آزاد کیا گیا ہے اس کی آخلا اس کے آقا کا قبیلہ ہے سمجھ میں آیا بھائی قبیلت ایک شخص نے دوسرے سے اپنے موالات کیا تھا کہ اگر میں نے کوئی جناد کی تو تم میری طرف سے جنات ادا کرو گے اور میرے مرنے کے بعد تم پھر میرے مال کے وارث ہو گئے تو اپنے موالات کر لیا تو یہ جو مول ال ہے جس نے اپنے موالات کیے اس نے کوئی جنایت کر دی تو اس کی کون اس کی طرف سے کون دیت ادا کرے گا کہتے ہیں بھائی جس کے ساتھ اس نے عقد موالات کیا تھا وہ اور اس کا قبیلہ کیا کرے گا اس کی جنایت اس کے دیت ادا کرے گا تو کہتے ہیں مولان موالاتی اور مولا موالات جو ہے یا خیل ہو اس کی طرف سے دیت ادا کریں گے حقلاقل کا معنی ہے دیت ادا کرنا یا اس کی طرف سے کریں کون کریں گے ادا مولا ہوا ہوا اس کا مولا اور اس مولا کا یعنی جس کے ساتھ اس نے آپ سے موالات کیا تھا بھائی گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر وہ پانچ سو دیرہ ہے تو قبیلے والے ساتھ ملیں گے اور وہ بھی شریک ہو جائیں گے لیکن اگر پانچ سو درہم سے ایک درہم بھی کم ہوا تو اب یہ قبیلے والوں پر نہیں آئے گا یہ تھوڑا ہے یہ صرف اس جناب کرنے والے پر ہی آئے گا وہ ادا کر سکتا ہے اس کو اسی پر آ جائے گا جبکہ پانچ سو یا پانچ سو سے زیادہ ہوا تو یہ مالک کثیر ہے اب اس کے اندر پورا قبیلہ اس کی مدد کرے گا اور ادائیگی کرے گا تو کہتے ہیں ولاح اللہ اچھا تو بھائی پانچ سو درہم میں نے بتلایا اور پانچ سو درہم یہ دیت کا کتنا حصہ ہے بھائی گل دیت ہے دس ہزار دسواں حصہ دس کیا بنا ایک ہزار درہم اور اس کا نصف کرو پانچ سو تو, تو یہ نصف اوسر ہے تو یہی بات کر رہے ہیں ولا تحمل تو اور ذمہ دار نہیں ہوگی اقل اقلمی نصف عشر دیت نصف عشر اوشر دیت سے کم کی آخلا نصف عشر دیت سے کم کی ذمہ دار نہیں ہوگی تحمل تحمل کا معنی ہے اٹھانا برداشت کرنا مشقت اٹھانا ذمہ دار ہونا و تحمل و تحم ملو نصف اور ذمہ دار ہوگی نصف اوشر کی یا اس سے زیادہ کی یعنی پانچ سو یا پانچ سو سے زیادہ کی ذمہ دار ہوگی وہ مانا قسم انسالی کا فہوفی مال جانی جانی جناد کرنے والا اس میں فاعل ہے اور جو اس سے کم ہوا یعنی اوشد سے کم ہوا ایک درہم بھی فہوفی مال جناتی تو فہوفی مالی جانی وہ کس کے مال میں سے ہوگی جنایت کرنے والے کے مال میں سے ولاطا قل العلا تو جنا اور تاوان نہیں دیں گے زمان نہیں دیں گے آخلا کس چیز کا جنا العبدی غلام کی جنایت کا کسی کے غلام نے جنایت کر دی کسی کو قتل کیا یا کچھ تو اس غلام کی جنایت کی وجہ سے جو مال آیا وہ مال اب والے ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف کون ادا کرے گا اس کا مالک ہی ادا کرے گا تو کہتے ہیں ولاقل العاقلا تو جناط العبی اور عاقلہ وہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگی غلام کی جنایت کی ولاقل جناطی الجانی اللہ اسی طرح اگر جنایت کرنے والے نے اعتراف خود کیا ہے بھئی کسی کو پتا نہیں تھا اس نے کس نے یہ جرم کیا ہے لیکن اس نے خود کیا کر لیا اس کا اعتراف کر لیا تو اب اعتراف کی وجہ سے اس پر دیت وغیرہ آ گئی تو کیا اب اس کے اندر سارا قبیلہ شریک ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی اعتراف اور اقرار صرف اس کی ذات تک ہے قبیلے والوں پر اب ہم اس کو لاگو نہیں کر سکتے تو قبیلے والوں پر نہیں آئے گا صرف اسی پر آئے گا ہاں اگر قبیلے والے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں پھر اب ان پر بھی آ جائے گا سمجھ میں آیا کیونکہ دور ہوا پہلے تو صرف اس نے اقرار کیا تھا اب باقی ساروں نے بھی کیا کر دی اس کی تصدیق کر دی تو اب وہ بھی ہیں اس جنات اللہ ترف ابھی ہل جانی اور اسی طرح عاقلہ جو ہے وہ دیت ادا نہیں کرے گی اس جنایت کی اللہ ترف ابھی ہل جس کا اعتراف کیا تھا جنات کرنے والے نے مگر یہ کہ وہ آقلہ والے کیا کر دیں قبیلے والے کیا کر دیں اس کی تصدیق کر دیں ولا اور ادا نہیں کریں گے وہ جو کہ لازم ہوا ہے صلح کی وجہ سے وہ مال جو صلح کی وجہ سے لازم ہوا ہے وہ بھی ادا نہیں کریں گے بھئی ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ صلح کر لیا قاتل مقتول کے اولیاء سے سلح کر لے اس صلح کی وجہ سے جو مال آئے گا وہ بھی ہاں پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کس پر آئے گا صلح کرنے والے پر آئے گا اور فوری ادائیگی ہوگی اس میں پھر تین سال کی مدت بھی نہیں ہے الا یہ کہ شرط لگا لیں صرف تو الگ بات ہے ولاخل ماں لازمہ بسلح اور دیت ادا نہیں کریں گے ادائیگی نہیں کریں گے ماں اس مال کی لازمہ بسل جو لازم ہوا ہے کس کی وجہ سے کی وجہ سے جنات کرے کوئی آزاد جناتا خطاین جنایت کرے خطأ, بھئی جنا خطا کی جنایت کریں یعنی غلطی سے اس سے قتل ہو گیا کوئی غلام کانت اعلیٰ قلتی تو یہ کس پر ہوگی جنایت اس کی پر بھائی خ... قبیلے والے اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور دیت ادا کریں گے بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی معلوم ہوا جنایت یہ قتل وغیرہ کی جو دیت آتی ہے وہ کتنے عرصے میں وصول کی جائے گی تین <متحدت> <متحدت> سال میں تو معلوم ہوا ایک سال میں زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی <متحدت> <متحدت> <متحدت> پوری دیت کا کتنا حصہ ادا ہوگا ایک سال میں تیسرا حصہ تیسرا حصہ ایک سال میں دوسرا دوسرے سال میں پھر تیسرا حصہ تیسرے سال میں پھر تیسرا حصہ تو تین سالوں میں دیت پوری ہو جائے گی معلوم وہ ایک سال میں تیسرا ایک تہائی دیت ادا کی جائے گی ایک سال میں ایم ایم اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی جنایت کی اور پوری دیت نہیں آئی نصف دیت یا کچھ آئی بھائی تو کہتے ہیں اب اس کی ادائیگی کے لیے بھی اسی طرح وقت دیا جائے گا لیکن وہاں تو پوری دیت میں کتنا عرصہ دیتے تھے تین سال, سال یہاں ادائی کی سلوس کے سب سے ہوگی جب تین سال میں پوری ادیت کی تو ایک سال میں کتنا حصہ آتا تھا سلوس دیت ایمید تو یہاں پر بھی ایک سال میں زیادہ سے زیادہ کتنا وصول کر لیں گے سولو سے اور ماں بقیہ اگلے سال میں وصول کریں گے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی بھئی ایک آدمی ہے اس نے غلطی سے کسی کو قتل کیا اور اس پر دیت آئی بھائی اب مثلاً فرض کرو وہ دیت روپے کے حساب سے ہم نے حساب لگایا تو وہ بنتے ہیں ساٹھ لاکھ روپے یا چلو تیس لاکھ روپے کتنے بنے تیس, تیس, لاکھ تیس لاکھ روپے بن گئے اب ایک سال میں کتنے ادا کریں گے دس لاکھ اگلے سال بھی دس لاکھ تیسرے سال بھی دس لاکھ یہ تو تھی پورے نفس کا بدل بھی ہے ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ گلتی سے کاٹ دیا اس میں کتنی بیت آتی ہے پندرہ لاکھ تو پندرہ لاکھ ہم کتنے عرصے میں ادا کریں گے تو یاد رکھیے ایک سال میں زیادہ سے زیادہ سولو سے دیت ادا ہوتی ہے اور سولو سے دیت کتنی تھی دس لاکھ تو یہاں پر بھی کتنی ادائیگی کریں گے دس لاکھ پہلے سال میں اور ماں بقیہ بھئی ہاتھ کاٹا ہے تو کتنے پیسے آئے پندرہ لاکھ اور ایک سال میں پوری دیت کی زیادہ سے زیادہ کتنی ادائیگی ہے پوری دیت کا سلس تو یہاں بھی پوری دیت کا سلس کا حساب لگاؤ پوری دیت ہے تیس لاکھ تو سلس کتنا بنتا ہے دس تو یہاں آ تو پندرہ لاکھ رہے ہیں لیکن حساب ہم پوری دیت کے اعتبار سے لگائیں گے تو اس پندرہ میں سے دس لاکھ کا وصول کر لیے جائیں گے پہلے سال اور باقی پانچ لاکھ اگلے سال میں سورج سمجھ میں آ اسی طرح ایک آدمی دو تین جناطیں کی غلطی سے مسل اس سے پچیس لاکھ روپے آ گئے تو پہلے سال میں دس لاکھ دوسرے سال میں بھی دس لاکھ اور ماں بقیہ تیسرے تو ایک سال میں زیادہ سے زیادہ کل بیت کا تیسرا حصہ وصول کیا جائے گا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ تالي باتمر هذا هو المرام والله علم حقيقه القول